اور جنت و کے بیچ میں ایک پردہ ہے اور عراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فر کو ان کی پیشنیوں سے پہچان گے اور وہ جنتوہے کو پکاریں گے کہ سلام تم پر یہ جنت میں نہ گئے اور اس کی تما رکھ دے